میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک میرے مصطفی میرے مصطفی ایپیسوڈ فورٹی تھری کر رہی کل مختوم نمبر پانچ غزب بنی نظیر ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے سازشی اور دسیسہ کار تھے اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے اور مسلمانوں کو اہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ بنو کینقہ کی جلاوطنی اور کاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن عہد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹائی انہوں نے کھلم کھلا عداوت وہ بدہدی کی مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرقین سے پسے پردہ ساٹھ گانٹ کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جانتے ہوئے صبر سے کام لیا لیکن رجی اور مونا کے حادثات کے بعد ان کی جرت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قاتمے کا پروگرام بنا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مختولین کی دیت میں انت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمر بن عمیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب آتی تھی انہوں نے کہا القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھیے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں آپ ان کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود تنہائی میں جماع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبقتیاں ان کا نوشتے تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خشنبہ بنا کر پیش کیا یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی ہی کا قتل کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچھل دی اس پر ایک بد یہودی امر بن چہاش نے کہا میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی قبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو عمل لانے کے عزم پر, پر قرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے رادے سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے آپ نے بتلایا کہ یہود کا ارادہ کیا تھا مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی محمد بن مسلما کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارے کار سمجھ میں نہیں آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاری کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ پر قرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس دو ہزار مردانے جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریضہ اور غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہ پیغام سن کر یہود کی كی خدمی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جنا وطن ہونے کے بجائے تک کر لی جائے گی ان کے سردار ہوئی بن اختب کو توقع تھی اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورت حال نازک تھی کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ قابل اطمینان نہ تھا انجام قطرناک ہو سکتا تھا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغ وفود نہایت بے دردی سے تطیخ کیا جا چکے تھے پھر بنی نظیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے مگر مونا کے المی سے پہلے اور اس کے بعد حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد عہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کا تقاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فضو تر ہو گیا تھا لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لیے ان سے بہرحال جو بھی ہوں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی بھی نقطب کا جوابی پیغام ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابنختوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں علم تھا بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ادھر بنو نظیر نے اپنے قلعوں اور گڑیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان نے فرمایا تھا بنی لوئی کے سرداروں کے لیے معمولی بات تھی کہ بورا میں آگ کے شولے بلند ہو اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے بہرحال جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن ابئی نے بھی قیاانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد نہ آئے غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمدہ نہ ہوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھ رات یا بقول باز پندرہ رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمدہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جنا وطنی کی پیشکش منظور فرمائی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں بنو نظیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہی آتوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائیں بلکہ باز باز نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لی پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور چھ سو اونٹوں پر لدا لدا کر روانہ ہو گئے بیشتر یہود اور ان کے اکابر ہوئی بن اختب اور سلام بن ابی الحقیق نے قیبر کا رخ کیا ایک جماعت ملک کے شام روانہ ہوئی صرف دو آدمیوں یعنی یامین بن امر اور ابو سعید بن بہب نے اسلام قبول کیا لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نظیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے ہتھیار میں پچاس زیرے پچاس اور تین سو چالیس تلواریں تھیں بلو نظیر کے یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھے یا جسے چاہیں دیں چنانچے آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا پانچواں حصہ نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فہ دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر پتہ نہیں کیا تھا لہٰذا آپ نے اپنے خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا البتہ دو انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کے فخر کی سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنے ازواج کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے غزب بنی نظیر ربیع اول چار ہجری اگست چھ سو پچیس عیسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالی نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مال فہ کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدہ و ستائش کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی مسالح کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا فساد فلرز نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التظام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے ان سب کے بعد اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثناف فرماتے ہوئے اور اپنے اسما و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم فرما دی ابن عباس اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورے بنی نظیر کہو نمبر چھے، غزوے نجد غزۂ بری نظیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بدلی چھا گئی اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی قبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے عہد کے بعد ہی مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے دائان اسلام پر حملے کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے چنانچہ غزو بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بد عہدوں کی تعریف کے لیے اٹھے بھی نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدو اور کی نفری فراہم کر رہے ہیں اس قبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر الکار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دن بدو پر قوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلی جیسی سنگین کاروائیوں کے اعداد کی جرت نہ کریں ادھر سرکش بدو جلوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کی اس اچانک کی خبر سنتے ہی قوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا روب و دبدبا قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزے کا نام لیا ہے جو ربیع الآکر یا جمادی العلا چار ہجری میں سرزمین نجت کے اندر پیش آیا تھا اور وہ اسی غزبے کو غزے ذات قرار دیتے ہیں جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ان ایام میں نجت کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے ابو سفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس قصبے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اور جنگی نقطے نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدو اور عراب کو ان کی سرکشی اور تمرد پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ قالی کر دیا جائے بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک ناک جنگ کی توقع تھی اس لیے نکلنے سے پہلے ان بدوں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو. باقی رہی یہ بات کہ یہی غزبہ جو ربیع یا جماعت اللہ چار ہجری میں پیش آیا تھا غزہ ذات الرقہ تھا ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں کیونکہ غزو ذات الرقا میں حضرت ابو ہریرا اور حضرت ابو موسیٰ شریف موجود تھے اور ابو حریرہ جنگ قیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ شریف مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حفشہ سے جا لگی تھی اور وہ حفشہ سے اس وقت واپس آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیبر میں تشریف فرما تھے اس طرح وہ پہلی بار قیبر ہی کے اندر خدمت نبی میں حاضر ہو سکے پس ضروری ہے کہ غز قیبر کے بعد پیش آیا ہو چار ہجری کے ایک عرصے بعد ذات الرق کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ ذات الرقا میں سلاۃ القوف پڑھی تھی اور سلاۃ القوف پہلے پہل اسپان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوِ اسپان کا زمانہ غزوِ قندق کے بعد کا ہے جب جبکہ غزوِ قندق کا زمانہ پانچ ہجری کے عقیر کا ہے در درحقیقت غزوِ اسپان سفر حدیبیہ کا ایک زمینی واقع کیا تھا اور سفرِ حدیبیہ چھے ہجری کے عقیر میں پیش آیا جس سے واپس آکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیبر کی راہ لی تھی اس لیے اس اعتبار سے بھی غزۂ ذات رقع کا زمانہ قیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے نمبر سات، غزوِ بدر دوم احراب کی شوقت توڑ دینے اور بدوں کی شرط سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کار زار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے اور جنگ کی چکیز حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائدار بقا کا مستحق ہو حالات پر رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے چنانچے شابان چار ہجری جنوری چھ سو عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن روا کو سوپ کر اس طے جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کی جمیت اور دس گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرقین کے انتظار میں زن ہو گئے دوسری طرف ابو سفیان بھی پچاس سوار سمیت دو ہزار مشرقین کی جمیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مر زہران پہنچ کر مجنا نام کے مشہور چشمے پر قیمہ لیکن وہ مکہ ہی سے بوجل اور بدل تھا بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور روب و حیبت سے لرز اٹھتا تھا مر زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلا اپنے ساتھیوں سے کہا قریش کے جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب ہریالی ہو کہ جانور بھی چل سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خشک سالی ہے لہذا میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے آساب پر خوف و حیبت سوار تھی کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی ادھر مسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر ایک درہم کے دو درہم بناتے رہے اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جن میں اقدام کی باغ ان کے ہاتھ آ چکی تھی دلوں پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی یہ غزو بدر بدر ثانیہ بدر, بدر آخرہ اور بدر سغرا کے ناموں سے معروف ہے جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پورے اسلامی میں کی باد بحری چل رہی تھی توجہ کے لیے پارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کر لیں چنانچہ بدر سغرا کے بعد چھ ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دو مت جندل کے گرد آباد قبائل آنے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمیت فراہم کر لی ہے ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابن ارفتہ غفاری کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر ایک ہزار مسلمانوں کی نفری کے ساتھ پوچھ فرمایا یہ 25 ربیع الاول پانچ ہجری کا واقعہ راستہ بتانے کے لیے بنو ازرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مسکور تھا دو متو یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے یہاں سے دمشق کا فاصلہ پانچ رات اور مدینے کا پندرہ رات ہے اس غزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے قبری میں ٹوٹ پڑے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں لہذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا کچھ ہاتھ آئے اور کچھ نکل بھاگے جہاں تک دو مت الجل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا جب مسلمان دو متا کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے رمانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا بلا کر آپ مدینہ پلٹ آئے اس غزلے میں اوینہ بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم روئے اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورت حال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کر مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے یہود کا ایک قبیلہ جلاوطن کر دیا گیا دوسرے قبائل نے حق ہم سائے گی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا اور عراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کا موقع میسر آیا سلے اللہ محمد والا آلہی وس وسل اللہ سلے اللہ